الحمد لله وكفاه والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم Uh oh, fuck. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا پلوال وسلیمو تسلیم حبی اللہ, وعلا آلك يا يا حبیب اللہ موزز بزرگو نوجوان نمازی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و درو بعد حق تعالی جن لشانہ بارگاہ کے اندر آج زانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نفسو شیطان دے ہر شر ہر توں تو ظالمین منافقین دے ہر شر ہر فتنے توں اپنی رحمت دی دائمی فراہ نجات عطا فرماوے دوستان گرامی گرام مقدسہ تلاوت کی تھی جس دی روشنی دے اندر جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرانگا اس دا عنوان ہے نور اور کتاب مبین کا آپس میں تعلق اور اسی تعلق نمجھا واسطے مولا سونے نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید دے اندر جتھے وی سونے محبوب دی آمد دا ذکر فرمایے نال کتاب دا ذکر ضرور فرمایے اُبھا میں کوئی مقام پڑھ کے بے خلو کوئی آیت پڑھ کے بے خلو جس دے اندر حبیبِ خدا دی تشریفِ آوری دا ذکر شریفِ مولا سونے لے آمد دے ذکر دے نال, نال کتاب دا ذکر ضرور فرمایا ہے، ہاں کدرے اشارتن فرمایا کدرے سراہتن فرمایا ہے، یعنی کدرے چھپے الفاظ وچ ذکر آیا ہے کدرے ظاہر الفاظ دے وچ ذکر آیا ہے آیا ضرور ہے آیا ضرور ہے اور مولا سونے لے بارہا مرتبہ اس ذکر نو قران مجید دے اندر رکھ کے اسی تعلق دا اظہار فرمایا اسی تعلق نیان فرمائی ہے کہ میری کتاب اور میرے محبوب دی ذات اندر بڑا گہرا تعلق ہے وہ تعلق اتنا گہرا ہے مولا سونے نے متعدد مقامات دے وچ جتھے نور دا ذکر فرمایا ہے نال کتاب دا فرمایا تاکہ پتہ لگ جاوے کہ مولا سونے دے محبوب آپ سرکار دے جڑی نازل ہومن والی کتاب ہے اللہ دا قرآن اس سونے محبوب دا اتنا گہرا تعلق اتنا گہرا تعلق, اتنا گہرا تعلق, اتنا گہرا تعلق کہ اگر اس تعلق نو توڑ دیتا جاوے یا خالی ذات بابرکات دا ذکر کیتا جاوے تے کتاب دا نہ کیتا جاوے کتاب دا کیتا جاوے تے نور دا نہ کیتا جاوے مولا سوڑے لے قرآن نے درستے ہے اشارتا مفسرین فرما دے لیں فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ نور دے نال یعنی ذات مصطفیٰ نال پوری محبت رکھد اور دل دے اندر چاہت اور ہوپ رکھتا ہے لیکن کتاب تو ڈر کتاب کی واری آوف کھانا پیشہ ہٹ دے سمجھ لو اجے یہ بئیمان ہے کتاب تلے نور واری آڑ تبدیل ہو جائے مولا سونے کی حکمت اور سمجھیا ہی نہیں قرآن پاک کی حکمت نو ہی نہیں جی محض کتاب رکھ دیا مستفا پیار رکھد کتاب تجد نسد گبراؤن پھر بھی بئیمانے مومن صرف اور صرف وہ ہوئیے جڑا ذات دی محبت ہوتا دی دی ہو ہوئی حکمت اور راز مولا سونے نے بیان ہے جیڑی آیت بھی پڑھیں گا میں <تصفح> چند آ جاتا بھیا نات تر سامنے رکھتے نا کہ اس بنا نے کل بو جے شادی فرمایا قد من جی نور و کتاب مبین تھوڑے کو اللہ دی نور من ربکم انزلنا کدر نورا مبینا بی ای مراد ذات مصطفیات ترحان تو مراد اللہ د قرآن رب نبادی مسونم ملو الكتاب والحکمہ قربان قربان جاو مولا سونے نے مولا سونے نے جتھے بھی سونے محبوب پاک کی ذات کا ذکر فرمائے خاص کر آوندہ مکعوس ہوندہ تشریفِ آب و لیدہ نال کتاب دا ذکر فرمایئے کہ ایک کتاب تے نور دا جڑا آپس دا تعلق ہے اے مخلوق دے اُپتے ظاہر ہو جاوے تے مخلوق سمجھ جاوے مخلوق میری حکمت آلے پاسے توجہ کرے کہ مولا سونے لیں اینا دوانوں کٹا ذکر فرمائے ایک وارا نہیں دو وار نہیں چار وار نہیں بارہا مرتبہ کٹا ذکر فرمائے کیوں فرمائے اس واسطے فرمائے کہ نور ن بھی تعلق ضروری ہے اللہ دی کتاب نالی تعلق ضروری مومن کے لیے ہر مومن کے لیے نور دے نال بھی تعلق ضروری ہے کتاب تعلق ضروری ہے کیونکہ بندہ مومے لیتا ہی بندے، جس ویلے سونے محبوب دی سونے محبوب دی محبت اپنی جانالو بھی زیادہ رکھتا ہو और अला सोने बंदा मोमिन बन गई कुरबान जावा मौला सोने ने दसिया है महादेत शैल उन्हें चुना کے مہاد بنو گے یعنی اور اللہ دی کتاب ج من اس تعلق نو تسلیم نہیں نہ تو سمجھ ایمان نہیں آیا, ایماننے... آیا. جے کتاب والے پاس آبیبے خدا کی ساتھ باب بارا کات والے پاس رہ جی ادھر جوے ادھر رہ ج سمجھ میرے کل میں رنگ نہیں لایا تو جو اے... کیوں اس <سسلا> اس قربان جا um... میرے سونے لبیلے فرمایا فرمایا برا گی و بشارت عیسی و امی میرے سونے نے میں حضرت پاک دی دعا بن جایا حضرت عیسیٰ پاک دی پاکارت اپنی اما پاک کا پاک اگے تے ای گل سمجھائی ہوں ادیس جی رو سمجھ میں ادرت ابراہیم میں ادرت عیسیٰ پاک دشارت میں اپنی اما پاک دا خواب دا دِکر حدیث بشارت کا دکر قرآن جایا خلا و شرم رسولی اتیبا دسم آحمد ابراہیم سیدنا ابراہیم پاک نے دی بارگاہ دی درخواست ہے دعا ہے یا مولا ربنا ایسا دے رب نا ایڈے رب بب آس بھیجم رسولم من ایسا رسول جڑا حضرت سیدنا ابراہیم باغ نے اپنی ضروریت والے پاس اشارہ فرمایا فرمایا مولا سونا رسول ہو تشریف بھی لیا لیکن اگلی گل جہی ہے سیدنا ابراہیم پاک نے کی قربان جاوا آپ نے ارد کی یا مولا سانو رسول ہے سچائی جڑا ایک خاص کتاب گھن کے آوے اس کتاب دیا آیات اس میری ضروریت تلاوت حرم صافرماوے و و پاطن پاک الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بھی میری آمی گئی ہے. کم کہڑے لے کے آن کماں تین کما دیتی حضرت ابراہیم سرکار نے تلاوت مخلوق وائیو اللہ محمل کتاب کتاب آئی وکما صاحب کتاب ہو سوا لکھے سو لکھ نبی جو آئے لیں. ہر نبی کتاب سو لکھ نبی, نبی, چتن سو رسول نے. لیکن نبی چوئی اکثر صحائف لے کے آئے نباں تھوڑے لے کے آئے تو براہیم مرض کر دیں مولا سو صاحب کتاب ہو کتابوں حکمت کا علم سکھاوے تنال تیسرا کام کرے ان دلوں دا زنگ اتار کے ظاہر صاف فرما کے اپنے خالق تک پہنچا دے پتہ لگتا ہے کتاب اور نور دون گہرا تعلق ہے کہ ظاہر صاف ہو سکتا ہے نہ تیر باطن صاف ہو سکتا ہے جدو بھی تیرا ظاہر اور باطن صاف ہوے ہو گا دونوں دے گا ادھر اللہ کی کتاب ہوے ہو گی ادھر سمجھا والا اللہ کا محبوب ہوے ہو گا پتا چلیا کہ جب تک دے نہیں نہ سمج. بندہ تب تک نہ ایمان دی دولت آ سکتی ہے نہ دل دی صفائی نصیب ہو سکتی ہے نہ ظاہر ٹھیک ہو سکتا ہے نہ باطن ٹھیک ہو سکتا ہوں گل کھول کے سنا لے توجہ ہے قربان جاولہ سونے کا گہرا بنا بزرگ فرمایا دو نظر آدھے دے دون ایک نظر آدھے ایڈا گہرا تعلق دونیں ایکو ہی نظر کی مطلب او اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن جیڑا کتاب دی صورت چا ہے یہ چپ قرآن جیڑا محبوب دی صورت چا ہے وہ بول د قرآن اپنے محبوب کی تفصیل قرآن دی. اس سیرت دی تفسیر قرآن, دی. اس اس دی تفسیر قرآن, دی. قرآن دے اندر مولا نے حکام بھیجے اپنے محبوب نفتان دا مدہ بنا کے بیجے کیوں اس واسطے محبوبا اس مخلوق نو یہ سمجھ آ ملی انہوں نے سمجھنے ہمت کوئی نہیں جاؤ ایک کتاب لے جاؤ اور میری مخلوق دے اتے اس کتاب نو تلاوت کرو احکام سمجھاؤ سزاواں جزاواں دسو ایمان اکان دسو تو قبلہ جس ویو آلق کی حقیقت دے اندر مولا سونے نے اپنے محبوب نو کیوں تا سمجھ آئی وگر نہ سمجھ ہی نہیں آتی جی قرآن سے محبوب رحمان کا تعلق ہی نہیں تو پھر تو کوئی سمجھ نہیں ستا نبی پاک تشریف کیوں لے آئے توجہ لیا تو فرمائی دے آمدنو، دی آمد پاک نو، سمجھن واسطے ضروری ہے کہ اللہ دے قرآن اور اللہ دے محبوب دے ماں بہن جا تعلق ہے انہوں سمجھا جا توجہ ہے جب تک یہ تعلق سمجھ تب تک ایمان نہیں نصیب ہوں تب تک دل دی صفائی نہیں نصیب ہوندی کیوں اس واسطے اس واسطے کہ یہ اللہ دے احکام نے یہ اس دا پیغام ہے اور یہ پیغام نو مخلوق تک پہنچا من واسطے مولا سونے نے اپنے محبوب کے نور نو پیدا کردے نہیں آئے ادا یہ سمجھے ربیو لاوے چار بتی چلاؤ سارا مہینہ لنگر کھاؤ چار جھنڈے چلاؤ بس ربی الا مقصد ہے نہیں نہیں مولا سونے کا قرآن فرمایا ان دونوں دا تعلق سمجھو دا, دا, دا, دا, دا, دا تعلق سمجھو مولا سونے نے جتھے بھی محبوب پاکستی تشریف آبری دا ذکر فرمایا نال قرآن کا فرما جائے قلب نصیب ہووے تے ساری ساری گل اور سارا راز سمجھ پھر اس پاس مخلوق دی توجہ ہو سونا اپنے محبوب لوں بھیجے کیوں ہوئے وگرنا اس حکمت تو بغیر اس راز تو بغیر کہ مولا سونے لیں جتے بھی بیان فرمایا دوانا دو کچھا فرمایا اس راز تو بغیر ایک گل نہیں سی سمجھا سکتی کہ حبیبِ خدا تشریف کیوں لے آئے لیں توجہ ہے محبوب لیکن ہو نہیں گیا خالق کے کینات کا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں اسے محبوب دا بھی کوئی کم وہ اتہ حکمت خالی بول لیں جی اس توجہ کریے تے دا دا حضرت سبراہیم نے دعا منگی مولا تل کما کی رسولتا فرما یہو جہ جی فرما جا جی تین کما لیا آن مقصد لے کے پہلا مقصد یتلو والے ہی میں تیری تریاں اس مخلوق کے تلاوت فرما وے <وَلحِكْمَة> <وَيُزَكِّهِم> آیاتِ تیری مخلوق, دا تیری مخلوق دا باطن فرما کے بارگاہ تک پہنچا دے پتا لگتا ہے لگ لگ قربان جے مولا سونا اپنے محبوب نا محبوس فرماؤ دا بندہ دنیا چون کا کدی مقصد نہ حاصل کر سکتا اگر انسان لے انسان لے انسان لے دنیا چن اپنا مقصد حاصل کیا جنہیں جنہیں میں آیا کیوں آئے کی کرنایا مولا سونا فرمایا تاں تھوڑا تاکہ میری عبادت کرو میرے احکام منو میرے فرمان منو میرے میرے میری تابیداری میرے محبوب دی تابیداری دی کی مشقت اٹھاؤ دنیا چمن دا مقصد لے وے خدا دی قسم کر کے آنا جے حبیب خدا نہ دے بندہ کدی بھی اپنے اس مقصد کامیاب نہ ہو آپ تو بغیر تزکیا نصیب ہی نہیں ہو سکتا پاکی نصیب ہی نہیں ہو سکتی آپ تو بغیر بندے دا دل دماغ صاف ہی نہیں ہو سکتا فرمائیے کل جہان دیا نعمت پاس سونے محبوب والی نعمت ہیک پاس مولا سونے دا دے؟ نہیں فرمایا، او پاک محبوب کی آئیے فرمایا لکد منالی میں سال فرمائیے جمونا میں اپنا ہے مولا سونے احسان دا اظہار کیوں فرمایا اس واسطے سونے محبوب کی ذات تو بغیر تو دی اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا اقبال فرما بال فرماؤں لائے فرمایا ب مستفی کے دیل شرا کے دیراؤ بمفیع بے رسا خیشرا لم اگر رسیتی تما مبو لبی تو ہے لگے ناگ كر سمجھ آؤں یہ رال کدو سمجھ آ گل کدو سمجھ آدھو اے اے سمجھ آدھ بندے کا نظریہ دا محبوب کلہ نہیں آیا بغیر مقصد دے نہیں آیا اے پتیاں اے پتیاں پتیاں تے بلہ بلواو نہیں آیا یہ لنگر پکاوڑ نہیں آیا اے چونے بھی ساوڑ نہیں آیا اللہ سونے دا محبوب کسے خاص مقصد نارا اور پھر گل سمجھ خاص مقصد, مقصد, مقصد کی مولا سونے, مولا سونے جی اپنے حبیب دی آمد پاک دا ذکر دا نال کتاب دا ذکر فرما کے دس دے اے گو فضول, فضول مقاصد دی طرف نہ جایا جے دنیا دی طرف نہ جایا میں ہر مقام تے ہر آیا پہ دسنا وا میرا محبوب اگر آئے تے میری کتاب دی خاطر سمجھیا جے نہیں سمجھیا گل نہیں رکھا اور محبت رکھے دا جب تک اللہ دے قرآن میں حکام کی تابے داری نہیں ہونے ایمان نہیں داخل ہو سکتا پوری کتاب بدلا جب تک اپنی جان نالو بھی بد محبت اللہ دے محبوب نال نہیں رکھے گا تاں بھی مومن نہیں ہو اوز باوجود اسا نہیں سمجھ سکے ادا نہیں سمجھ سکے وہ مولا سونے نے سونے محبوب پاک کی آمد باغ دے اپنے محبوب کی ذات او ایسے واسطے ہی مفسرین فرمائے مفسرین دلان دے فرمایا فرمائے سارا نعمت دی ساریا نعمت دی اصل ساریا نعمت دی جڑ سونے محبوب دا نور بندے بندے, بندے उस वक्त तक अपने रब, रब तक नहीं पहुंचते अपने रब नही सकते जितने तक धरती तो सोना नबीन पता लगता है जिंदगी का मकसद पावन लब तक, तक, तक पहुंचा ल اپنی سفائی جانے اللہ دا محبوب آیا کیوں مولا سونے نے بار بار وہ تو آدت آیا دوا ذکر فرما کے دس اے لوگو किसी और पासे ना खुब्या है मैं अगर अपने महबूब न भेजिया है कुरान थानू पुरान समझाव भेजिए اس گلے تو سارے مقاصد پورے اس کتاب نالی تو سارے مقاصد پورے کوئی شا نہیں اصل دے یہ سمجھ آئے نا بھائی اب دنیا دی خاطر ہے لیکن اقبال نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان لیے اسی ہی سمجھ سکے او آیا تو مولا سونے نے ساتے کول اپنا محبوب کیوں پہ آ چند نارے چ چاند, چاند, چاند, چاند چند چند جنڈے چھتن دے لائے تو آخیا بھائی اساں نبی سرکار کیوں آئے گل گلت گمان او پھر غفلت دی چادر تان کے ستے نہیں پھر سونے محبوب کی راہ ملن واسطے لک ہیں توجو لیں جے فرمائی جی جاننے باوجود بھی بندہ گفلت کی نیند سو جائے نا سیانے آدھے گویا کیوں نے جانے نہیں رکھے وہ جاندہ جی جانتا ہوں تو گفلت نکر جی گفلت کی پی تو مطلب جانے, جانے جان ہی نہیں جان کے بھی نہیں جانتا تھا میرا پیر باہو فرماؤں فرمائی فرما ہے جو دم کا فل دم غافل او وہ سو پڑھایا کڑھایا سنیا سکھن تگیا کھل اکھیاں اکھیا دکھنے اسا چت مولا بلایا ایسا عشق کمایا زمر گئے بہو تام مت لب پایا اللہ فکیر دے نے پیر باہو فرما نے فرمایا او جوں سنتے گئے ہاں توں توں سڈیا اکھان کھل دیا گیا تے اکھاں جیڑا اخلا دے باوجود پھر دڑ مار کے پیا ہوٹی پیا ہو بیا دل تو رکھتے ہیں سمجھ نہیں رکھتے جدو بندہ اے ہو, اے, ہو اے ہو جائے اے ہو جائے اے ہو جائی جماعت شامل ہو جائے نا مولو فرماؤں دا اولائی کا کل انعام یہ تو جانوروں کی طرح ہیں اجڑن تیل سے رکھنے لیں سمجھ دے لیں اگرچہ اگر اور مشرقین بارے مولا نے اتھے فرمایا ہے لیکن اگر عادت کافر علی مسلمان جاوے اگر عادت مشرق علی مسلمان آ جاوے کا نام مسلمان نہیں آدت و صفات دنا نام مسلمان ہے رہ جیسے بلکہ بھی نے تر تو بھی گٹیا نے تو فرمائی جانور جانور اپنے مالک سمجھے تو بندہ نہ جانور مرتبہ مولا سونے نے ایک گل سمجھائی اصا تھو اپنے بڑا ہے اور سونے محبوب نو کیوں اس واسطے تاکہ جس مقصد لئی لئے تھانچ آئے سارا محبوب آ کے سمجھ آئے تس اپنی زندگی دا مقصد پا جاؤ ٹور اپنی زندگی دا سفر پورا کر کے میں مولا تالا تک پہنچ جا, جا, جا, جا, جا. تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے تیرے لیے تحی جہاں کے لیے کہ بلا تور کم, بھر کم کرنا ہے اور جڑا کم ت اس حکمت نو سمجھن تو بغیر پورا نہیں ہو سکتا کہ مولا سونے نے اپنے محبوب نو اس مخلوق نخلوق مبعوث کیوں فرمایا ہے کس مقصد لی فرمایا ہے پھر اس مقصد نو سمجھنا ضروری ہے جے او مقصد سمجھ نہ آئے تو پھر بھی کام نہیں بن سکتا کم ادو بنتا جدو مقصد سمجھ آئے اور مقصد ہی مولا سونے دا اپنے محبوب نو بھیجن دا اپنی کتاب لیکن یار عجب گل ہے عجب گل ہے اور بڑی حیرانگی والی گل ہے اچھی ادھر گلوں دا بیان ہر تھاں تے آتا ہے جہاں نبی پاک سرکار دے آن دیلے ہوئی ہیں تاریخ دا بیان ہوا ہے خبار کے آداد کا بیان آتا ہے شان دا بیان آتا ہے فضائل دا بیان ہوتا ہے لیکن سونے مولا سونے نے جس مقصد لے اپنے محبوب جی ڈاٹ رکھے گھر سنو خبر تک نہیں ہوئی تو گاف تکلیف برداشت نہیں مقصد ابھی جی اس اپنے آپ کہیے کہ اسی سمجھ بیٹھے ہاں پھر تیرا دل گواہی دے گا مرے مقصد رسول والے پاسے سے جانا نہیں رب رسول اوے راضی ہو جان گے جی رب رسول نا کرنی پھر مقصد والے پاس آدر کن تھر اور سمجھے کہ رب ہے اور جس ویل بندے نو مقصد سمجھ آ نو خدا دی قسم کر کے آنا حضرت جن بغدادی فرما نے فرمایا اللہ تعالی ولی اس دنیا یا بھی اسے واسطے ہوئے کہ انہیں بے ستے نبی دا مقصد سمجھ لے آئے اے چھوٹی موٹی گل نہیں کبلا وہ دن, دن زلیل پی ان چکر کیے او دی ہوئی او اپنا امنا سمجھا وہ کبلا جا آمنا نہ سمجھے وہ رسول د آمن سمجھ سکو لیں جی فرمائی ای وڈی ذات بابرکات اور سید المبیا خاص فرمایا ہے میرے محبوب جاؤ اے میری کتاب لے جاؤ یہ کتاب اتنی خاص ہے جا جبریل لے, لے کے آیا <im Initially> وہ بھی نہیں سمجھ سکیا تو مولا سونے نے <�صف> مولا <picnic> سونے نے یہ ایسے راز و نیاز دا خزانہ بنایا رب ہے یا اس دا سونا محبوب ہے او فقیر جان دیں جہاں در مستفا دا فائز حاصل قسم کر کے گل کر دینا میرے مرشد پاک نے نبی پاک دے آمن دا مقصد سمجھے آ جس پاسے نگاہ مار دریا دے کنارے ٹور جا قرآن نہیں ہو سکے اصل لکھ ملادا ملائیے کیوں نہ ہوگئے اس مقصد نو سمجھا جائے اور جا مقصد نظر پتا ہو کہ جس کتاب دی خاطر اتنا عظیم رسول آئے خود او کتاب کتنی عظیم عظیم دعا کربی الا شریف گیارہ نومبر بروز بد بعد نماز دے مسجد فروق آدم بابا فارید کالونی آوان چوک چونگی امرسر جلسہ شریف گا جس اندر خطاب آل رسول آلم نبیل عالم نبیل فاضل جلیل عدرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب چشتی دا ہوگا تمام دوستوں دعوت شری کون کی دعوت دیتی جاندی ہے سب دوست حاضر ہو کے سوابے دار ان